اس وقت وہ سارا اپنی ٹانگوں میں تھا وہ کہ چلتے چلتے کتنا کچھ سوچتا تھا اور سوچتے سوچتے کہاں کہاں نکل جاتا تھا اس وقت صرف اور محض چل رہا تھا تیز تیز اٹھتے قدم قدموں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی یا شاید اور کوئی آواز ہی نہیں تھی وہ خالی شہر میں اکیلا چل رہا تھا اور دو قدموں کی آہٹ سے پوری فضا گونج رہی تھی ان دو قدموں کے شور میں رکشا کا شور بھی دب گیا تھا کہ جب وہ بالکل برابر آ گئی اور برابر آ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی تب اسے پتا چلا رکشہ خالی تھی اور رکشہ والا اس کی طرف دیکھ رہا تھا نہیں اس نے کہا اور رکشہ والے نے رکشہ کی رفتار تیز کی اور آگے بڑھ گیا جب مجھے واقعی کہیں جانا ہوتا ہے تو رکشہ والے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں کوئی نہیں رکتا اور آج جب مجھے کہیں نہیں جانا تو قدم قدم پر خالی رکشہ نظر آ رہی ہے اور مجھے دعوت دے رہی ہے جیسے آج شہر میں, میں میں اکیلی سواری ہوں اس نے نظر اٹھا کر آس پاس دیکھا پھر سامنے دور تک نظر ڈالی اسے لگا کہ آس پاس اور دور تک کوئی نہیں ہے لوگ کہاں گئے اس نے پھر ایک مرتبہ قریب دور کا جائزہ لیا جہاں تہاں کوئی ٹولی کھڑی ہوئی یا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نظر آئی آپس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے اور چہرے سونتے سونتے یہ سب چہرے سونتے سونتے کیوں ہیں خوف سے چلتے چلتے نظر دیوار پر گئی جہاں ایک بڑا سا اشتہار لگا تھا گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں تلوار صورت خونخار یہ غازی یہ تیرے بندے. اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا کہ اب وہ تصویر بھی مردہ تھی اور وہ لفظ بھی اگلے نکڑ پہ پھر وہی اشتہار وہی تصویر وہی لفظ مردہ تصویر مردہ لفظ اس کے تصور میں ایک جلسہ گاہ کی تصویر ابری جا بجا جھنڈیاں لگی ہوئی جھنڈیوں کی صورت میں بڑے بڑے اشتہارات ہوا میں لہراتے ہوئے اس उस وقت اس کے لفظ اس کے نقش کتنے زندہ نظر آتے ہیں جلسہ درہم برہم ہو جاتا ہے جلسہ گاہ خالی پڑی ہے مگر اشتہار اسی صورت میں اس پر لکھے لفظ بنے نقش کتنے مردہ نظر آتے دنوں تک اشتہاروں کو کوئی نہیں اتارتا برابر سے موٹر گزری پیچھے لکھا تھا کرش انڈیا شاید کار والا یہ نعرہ لکھ کر بھول گیا ہے نہیں تو نہیں تو کیا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اصل میں اس وقت اس کا دماغ خالی خالی تھا دماغ بھی اور دل بھی صبح سے وہ سوچنے اور محسوس کرنے کی ضرورت کس شدت سے محسوس کر رہا تھا ابھی تک وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کسی بڑے سانہے کو کس طور محسوس کیا جاتا ہے صبح دیر تک وہ کمرے میں بند بیٹھا رہا اور محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا جتنا اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی اتنی ہی اس پہ بے حسی تاری ہوتی گئی پھر خواجہ صاحب آ گئے اور ان کے بلانے پر اسے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھنا پڑا خواجہ صاحب کو یہ گمان رہتا تھا کہ اسے دوسروں سے زیادہ معلوم ہے آج بھی اسی گمان میں انہوں نے اسے بلایا تھا مگر اسے کیا معلوم تھا بس اتنا ہی جتنا دوسروں کو معلوم تھا خواجہ صاحب نے بھی آج اسے زیادہ سوال نہیں کیا ان کے پاس آج تو ایک ہی سوال تھا مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا ابا جان نے خواجہ صاحب کے رقت بھرے سوال کا جواب خوشک سے لہجے میں دیا خواجہ صاحب یہ دنیا دارالحساب ہے انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے پھر خاموشی سے حکا پینے لگے خواجہ صاحب چپ بیٹھے رہے پھر بولے مولانا صاحب جب میں ریڈیو سن رہا تھا تو جی چاہ رہا تھا کہ دہانے مار مار کے رو مگر میں بوڑھا آدمی جوان اولاد کے سامنے روتا کیا اچھا لگتا تھا جبت کیے بیٹھا رہا آخر اٹھ کے کمرے سے نکل گیا اور سہن میں درخت کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھ گیا اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا سب کمرے میں بیٹھے ریڈیو سن رہے تھے بس بند ٹوٹ گیا خاجہ صاحب کی آنکھ پھر بھرائی تھی مگر ضبط کر گئے چپ بیٹھے رہے پھر ایک ٹھنڈے سانس کے ساتھ اٹھے رکے بولے مولانا صاحب میرے بڑے کے لیے دعا کرو اس کی ماں رات سے مستقل رو رہی ہے خاجہ صاحب گھر میں کہو کہ صبر کریں اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو صبر کا صلا دیتا ہے ان اللہ معاذ صابرین پھر آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے حقہ الگ رکھا تھا آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے और वो उन्हें तके जा रहा था चाहा के उठकर कर आहिस्ता से निकल जाए मगर लग रहा था कि टांगों में दम नहीं है। अब सारा दम जैसे टांगों में सड़क से दूसरी सड़क पर दूसरी सड़क से तीसरी सड़क पर दीवारों पर लगे इश्तेहार पढ़ता हुआ लगता था कि सारा शहर खौन डालेगा और शहर की दीवारों पर जितना कुछ लिखा हुआ है कद्दे आदम पोस्टरों की सूरत में اور چاک اور کوئلے سے لکھے ہوئے ناروں اور گالیوں کی صورت میں وہ سب پڑھ ڈالے گا مگر بغیر کچھ محسوس کیے کتنے ایسے اشتہاروں کو جن پر ایک ہی مضمون درد تھا اور کتنی ایسی کاروں کو جن کی پشت پر شیشے پر ایک ہی نعرہ انگریزی کے دو لفظوں میں لکھا ہوا تھا وہ بغیر کسی اکتاہٹ کے پڑھتا چلا گیا کتنے لفظ مرے پڑے تھے اسے لگا کہ نعرے نہیں پڑھ رہا مری ہوئی مکھیوں پہ چل رہا ہے طبیعت مالش کرنے لگی دیواروں سے نظریں ہٹا کر آس پاس چلتے لوگوں کو دیکھنے لگا سب کے چہرے سوچ سونت سوتا کر ایک سے ہو گئے تھے احساس سے آ بس خون کی ایک پرچائی ان پہ پر کاپ رہی تھی خود بھی پرچائی لگ رہے تھے جیسے ان میں وزن ہی نہ ہو مجھ میں وزن ہے اچانک اسے خیال آیا اور وہ شک میں پڑ گیا تیز چلتے چلتے اچانک آہستہ چلنے لگا اور قدم ناپ تول کر رکھنے لگا وہ اپنے آپ میں وزن محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا وزن مجھ میں ہے کہ نہیں ہے کب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے وزن ہو جاتے ہیں اور کب ایسا ہوتا ہے کہ جسم آدمی کے لیے بوجھ اور سر وبالے دوش بن جاتے ہیں؟ پھر ایک اس کے قریب آ کر کچھ کی چال چلنے لگی تھی رکشا کو خالی پا کر بے دھیانی میں بیٹھنے لگا تھا کہ خیال آیا مجھے جانا کہاں ہے کہیں بھی نہیں جب کہیں جانا ہوتا ہے تو ہر رکشہ بھری نظر آتی ہے اور ہر خالی رکشہ پرے پرے دوڑتی ہوئی اور اب جب کہیں نہیں جانا تو سر پہ سوار ہے نہیں جانا رکشا کی رفتار تیز ہوئی اور وہ آگے نکل گئی اس نے تو قدموں کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی بس چل رہا تھا لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا مگر ملا کی دوڑ مسجد تک ہر پھر, پھر کر یہیں آنا تھا عرفان پہلے سے موجود تھا سامنے چائے کی پیالی رکھے ہوئے اور منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے چائے آج بہت چلا ہوں کیوں بس ویسے ہی تھک گئے ہو نہیں پھر چائے تو باہر حال پینی ہے عرفان نے مزید دیا عبدل نے جلد ہی چائے لا کر رکھ دی اور بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا وہ اور عرفان دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایسے چائے پی رہے تھے جیسے ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو چائے پیتے پیتے اس کی نظر یوں ہی سامنے پڑے مڑے توڑے اخبار پہ جا پڑی اور وہیں جم گئی سب وہی خبریں تھیں اور وہی سرخیاں جو صبح اس نے گھر بیٹھ کر پڑی تھیں اس وقت یہی سرخیاں اس پہ دشمن کی طرح حملہ آور ہوئی تھیں۔ مگر اب یہ سب اتنی موٹی موٹی سنسنی پیدا کرنے والی سرخیاں مردہ لفظوں کا ایک ڈھیر نظر آ رہی تھی مگر کسی نہ کسی طور تو اپنے آپ کو مصروف کرنا ہی تھا بے دلی سے جہاں تہاں سرخیوں پہ نظر دوڑائی ایک خبر کو یوں ہی پڑھنا شروع کر دیا پڑھتا چلا گیا بغیر یہ سوچے کہ کیا خبر ہے نظر مصروف تھی ذہن بے تعلق آخر بیزار ہو گیا اخبار پرے کر کے عرفان کو ایک نظر دیکھا جس نے پیالی ختم کر کے سگریٹ سلگا لی تھی اس نے بھی میز پہ پڑے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالی اور ہوٹوں سے لگا کر سلگا لی یار کوئی بات کرو بات کرنا بہت ضروری ہے ضروری تو نہیں پھر بھی یہ کہتے کہتے اس نے ارد گرد نظر ڈالی میزیں جہاں تہاں بھری ہوئی تھی ایک میز پہ ایک شخص اکیلا چائے پی رہا تھا اور ساتھ میں بہت انہماک سے اخبار پڑھ رہا تھا قریب کی دوسری میز پر ایک اور شخص چائے پی چکا تھا اور خلا میں گھور رہا تھا کچن کے قریب ایک میز کے گرد ایک ٹولی بیٹھی تھی باتیں کر رہی تھی مگر دبی دبی آوازوں میں اور وقفوں کے ساتھ شیراس چائے پینے والوں کے باوجود آج کتنا خاموش تھا سفید سر والا آدمی معمول کے این مطابق داخل ہوا ان کی میز کے قریب آیا مگر پھر آتے آتے رستہ بدلا اور کاؤنٹر کے قریب والی اپنی پرانی میز پہ جا بیٹھا عبدال قریب آیا چائے ہاں چائے اور کچھ اور کچھ نہیں عبدل نے جلد ہی چائے لاکر کر چن دی عبد جلدی جلدی سرو کر رہا تھا چائے پینے والوں سے باتیں جو نہیں کر رہا تھا سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو تھی اور سفید سر والا آدمی سامنے دیوار کو تکے جا رہا تھا اچانک سر جھکا کے منہ پہ رومال لیا اور لے کے رونے لگا۔ جو جو جس جس میز پہ بیٹھا تھا اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا سفید سر والے آدمی کو خاموشی سے تکتا رہا. اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے عرفان بولا کیوں شکست برداشت کی جا سکتی ہے جذباتیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی مگر ادھر سفید سر والا آدمی سسکیاں لیتے لیتے ایک دم سے چپ ہو گیا رومال سے آنکھیں پوچھی اور خاموشی سے چائے پینے لگا شیراز جذباتیت کے ایک مختصر سے مظاہرے کے بعد پھر خاموش تھا جو شخص چائے پینے کے ساتھ اخبار پڑھ رہا تھا اب پھر چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا خلا میں تکنے والے آدمی نے نئی چائے کا آرڈر دیا اور اٹھ کر قریب کی میز پر پڑا اخبار اٹھایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسے الٹ پلٹ کرنے لگا کچن کے قریب کی میز پر باتیں کرتی ہوئی ٹولی جو دم بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی پھر دبی دبی آوازوں میں باتیں کر رہی تھی سلامت اور اجمل داخل ہوئے اور ان کے داخل ہوتے ہی شیراس کی خاموش فضا میں ایک درہمی سی آ گئی گور کے اسے اور عرفان کو دیکھا اور زور سے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے و تیز لہجے میں کہا چائے منگاؤ سلامت نے پہلے اسے اور پھر عرفان کو گھور کے دیکھا تم لوگ ہو اس شکست کے ذمے دار دونوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا عرفان میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ہو شکست کے ذمے اور ذاکر تم کیسے اس نے سادگی سے پوچھا سلامت نے لال پیلے ہو کر کہا تم سامراج کے پٹھو تم بھولے من کر پوچھتے ہو کیسے سوچو کہ تم لڑکوں کو کیا پڑھاتے ہو بادشاہوں کی تاریخ افیون کی گولیاں ہاں اور تمہارا باپ ذمہ دار ہے جو میرے باپ کو روز مذہب کی افیون کی ایک گولی کھلا دیتا ہے آج بھی ایک گولی کھلائی ہے میرا باپ آج تیرے مذہب پرست باپ سے صبر کا سبق لے کے آیا ہے کہتا ہے ان اللہ ماں صابرین میں نے کہا بڈھے یہ ٹوٹکے اب تمہیں نہیں بچا سکتے حساب کا وقت آن پہنچا ہے عرفان نے لال پیلے ہوتے سلامت کو سکون کے ساتھ دیکھا اور کہا تو گویا آج تم نے اپنے باپ کو اپنا باپ تسلیم کر لیا ہے سلامت نے گھور کے عرفان کو دیکھا تم مجھ پہ تنس کر رہے ہو نہیں اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں کچن کے قریب کی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا سلامت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور زہریلے لہجے میں بولا سلامت صاحب میں نے آپ کی پارٹی کے جلسے میں آپ کی تقریر سنی تھی جو آپ نے بنگلہ دیش کی حمایت میں کی تھی آپ آج کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں افسوس سلامت نے غصے سے کہا افسوس کیسا میں سامراجی دلوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ تم بازی ہار چکے ہو یعنی پاکستان بازی ہار چکا ہے یہی کہنا چاہتے ہو نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا مینیجر نے دور سے بگڑتی صورتحال کو بھاپا لپک کر آیا اور نوجوان کو سمجھانے لگا آپ اپنی میز پر چلیں اور چائے پی لیں نہیں مجھے ذرا پوچھ لینے دیں کہ یہ بھائی صاحب چاہتے کیا ہیں مینیجر نے نوجوان کو پکڑ دھکڑ کر کے اس کی جگہ پر پہنچایا پھر آ کر کہا سلامت صاحب آج آپ ایسی باتیں نہ کریں لوگوں کے کے دل دل آج بہت دکھے سلامت نے دانت کچکا کر کہا دیکھیے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا مینیجر نے چلتے چلتے ابدل کو پکارا ابدل تم سلامت صاحب کے لیے چائے لاؤ ابدل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا وہ چائے کی ٹرے لے کر اس کی میز پر پہنچ چکا تھا عبدال عرفان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا یہ چائے میرے حساب میں جائے گی اور سلامت کے کچھ کہنے سے پہلے عرفان اور وہ دونوں شیراز سے باہر نکل آئے تھے شیراز کے باہر فٹ پاتھ پر ایک ٹولی کھڑی تھی آپس میں کوئی بہت گرم بحث ہو رہی تھی اور لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے کیا بحث تھی یہ وہ نہیں سن سکا بس بار بار ایک لفظ سنائی دیتا تھا غدار اور پھر اچانک دو نوجوان ایک دوسرے پر پل پڑے وہ اور عرفان بغیر رکے بغیر اس طرف متوجہ ہوئے آگے بڑھ لئے اور دیر تک چپ چلتے رہے پھر وہ بولا سلامت ٹھیک کہتا تھا کیا ٹھیک کہتا تھا عرفان نے برہمی سے اسے دیکھا. وہ ٹھیک کہتا تھا اس شکست کا ذمہ دار میں ہوں عرفان نے اسے گور کے دیکھا پھر بولا ذاکر کہیں تم جمال عبد الناصر بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو نہیں وہ کیسے بن سکتا ہوں ایک معلم غریب بزدل و ترسندہ جاں وہ جمال عبد الناصر کیسے بن سکتا ہے پھر بات یہ ہے عرفان کی شکست بھی ایک امانت ہوتی ہے مگر اس ملک میں آج سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اور آگے چل کر اور دیں گے ہر شخص اپنے آپ کو بری وہ ذمہ ثابت کر رہا ہے اور کرے گا میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی کو تو یہ امانت اٹھانی چاہیے یہاں تک تم نے صحیح سوچا مگر اس سے آگے بھی سوچنے کی ایک بات ہے کیا یہ کہ اس بارے امانت کو اٹھانے کے لیے آدمی کو کم از کم جمال عبد الناصر ہونا چاہیے وہ سوچ میں پڑ گیا پھر بولا ٹھیک کہتے ہو امانت بڑی ہے اٹھانے والا چھوٹا ہے اس کے بعد ایک لمبی خاموشی دیر تک چلتے رہے ساتھ ساتھ مگر ایک دوسرے سے اکثر بے تعلق پھر عرفان دفتن رکا اچھا یار میں چلا کہاں ڈیوٹی تو تمہاری رات کی ہے بس سب کل ملیں گے اور فوراں ہی دوسری سڑک پر مڑ گیا اکیلہ رہ جانے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا عرفان ہی کی نہیں شاید اس کی بھی اس وقت کی ضرورت یہی تھی شاید دونوں اپنی اپنی جگہ دوسرے کو بار تھے۔ اور اکیلا ہو جانا چاہتے تھے اتنی لمبی دوستی میں وہ پہلی بار ایک دوسرے کے لیے بار بنے تھے چلتا چلا گیا یہ سوچے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے. ایک سگریٹ والے کی دکان پر رکا دکاندار سے آنکھیں ملائے بغیر سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور آگے بڑھ لیا اصولن اسے گھر سے نکل کر نزیرہ کی دکان پر رکنا چاہیے تھا اور وہاں سے سگریٹ خریدنا چاہیے تھا کہ یہی داری چلی آ رہی تھی مگر آج تو وہ اس راستے سے نزیرہ سے ایسے آنکھ بچا کر نکلا جیسے وہ اس کا مقروض ہے منہ میں سگریٹ دبائے چلا جا رہا تھا کہ جنہا گارڈن کے قریب سے گزرتے گزرتے ٹھٹکا میں کیوں بلا وجہ اپنی ٹانگیں توڑوا رہا ہوں بس اس خیال کے آتے ہی وہ سڑک سے باغ میں مڑ گیا روش روش گزرتا اس وسیع سبزہ زار میں پہنچا جہاں جا بجا پھولوں کے تختے تھے اور پتھر کی بینچیں مگر بینچ پر بیٹھنے کی بجائے اس نے سبزہ زار میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا پسند کیا پھر اس نے ارد گرد نظر ڈالی دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا آج تو باغ بالکل خالی ہے اور یہ سوچتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ بے مقصد نہیں گھوم رہا تھا اسے کسی تنہا گوشے کی تلاش تھی مگر کس لیے جس لئے خواجہ صاحب کو تلاش تھی اس خیال نے اسے چونکا دیا تو گویا میں صبح سے اس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں کہ تنہائی کا گوشہ ملے اور میں نہیں عرفان ٹھیک کہتا ہے شکست برداشت کی جا سکتی ہے جذباتیت نہیں مگر پھر ایک دوسری رو آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی رقیق القلبی کا مظاہرہ مبتزل حرکت ہے تنہائی میں جذبات کی نکاسی این انسانی وصف ہے اس میں مزائقا بھی کیا ہے آدمی اس کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر اس نے اس سانحے کے بارے میں شدت محسوس کرنے کی کوشش کی دیر تک بیٹھا رہا اور اپنے اوپر کیفیت تاری کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی مگر اس ساری کوشش کے باوجود وہ ایک بے رنگی کی کیفیت کے سوا کوئی کیفیت اپنے پہ تاری نہ کر سکا رہا ہے سو رہا ہے نہیں وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا سامنے افضال کھڑا تھا پھر کیا کر رہا ہے افضال گاس پر بیٹھتے ہوئے بولا یار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہاں آ گیا یہاں کم از کم تنہائی تو ہے اور تم کس چکر میں آئے میں یہاں پھولوں سے کبھی کبھی ملاقات کرنے آیا کرتا ہوں پھولوں سے اور درختوں سے اچھے لوگ ہیں سب اپنے یار ہیں پھولوں سے ملاقات آج کے دن ہاں آج کے دن افضال چپ ہوا پھر بولا یار آج منہ ادھیرے میری آنکھ کھل گئی میں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے شکست کی صبح کیسے ہے میں نے اپنے کمرے کا دریچہ کھولا اور باہر باہر دیکھنے لگا بہت دیر تک تو نہیں تھا میں نے دریچہ بند کر لیا اور چادر منہ پہ لے کے سو گیا دو پہر تک سوتا رہا آخر میری نانی نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا یار میں نے تج کبھی اپنی نانی کا ذکر کیا تھا نہیں جب ہم چلے تھے تو برسات کا موسم تھا باڑ آئی ہوئی تھی ادھر فسادات ادھر باڑ مگر ہماری نانی زمین نہیں چھوڑتی تھی میری ماں نے اسے سمجھایا کہ اممہ ہم تو باڑ کی وجہ سے جا رہے ہیں جب اترے گی تو واپس آ جائیں گے نانی میری بھولی بھالی چکر میں آگئی مگر وہ بات اس کے دماغ میں فسی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد تقاضہ کرتی ہے کہ کاکی باڑ اتر گئی ہوگی میں پڑا بالکل۔ اب تک یہی سمجھ رہی ہے کہ باڑ اترے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے تو آج اس نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا میں آنکھیں ملتا اٹھا اس نے مجھے بہت پیار سے کھانا کھلایا پھر کہنے لگی کہ کاکے باڑ تو اتر گئی ہوگی تو تین واپس لے چل میں اس کی صورت تکنے لگا جی میں آیا کہ کہوں کہ نانی میری کاکی باڑ ادھر اتری تو ادھر چڑھ گئی جانے کا راستہ کہاں ہے دل نے کہا مت کہے. نانی آگے سے کچھ اور پوچھ بیٹھے گی بس یہاں سے نکل ہی چل تو میں نکل کھڑا ہوا نکل کر میں نے سوچا کہ آج کے دن مکرو لوگوں کے ملنے سے یہ اچھا ہے کہ چل کر درختوں اور پھولوں سے ملاقات کی جائے چپ ہوا ارد گرد نظر ڈالی پھر کہنے لگا دھوپ اس وقت اچھی ہے مگر جا رہی ہے لہجے میں افسردگی آ گئی دسمبر کی دھوپ اچھی ہوتی ہے مگر جلدی ڈھل جاتی ہے افضال ٹھیک کہتا ہے اس نے سوچا جب دلوں دماغ خالی ہوں اور سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سلبھ ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ درختوں کی صحبت میں معدب بیٹھے اور پھولوں سے ہنسے بولے بے شک درخت دانشمند ہوتے ہیں اور پھول اچھی باتیں کرتے ہیں اس نے افضال کو دیکھا کہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر دور کے درختوں کو تک رہا تھا افضال کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی سفر کرنے لگی اور دور کے درختوں پر جا کر ٹک گئی جسم دونوں کے یہاں نظریں دور درختوں میں دل اور دماغ بھی وہیں پہنچے ہوئے تھے کہا کہ سن افضال رازدارانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا وہ مشکل سے درختوں کی دنیا سے واپس آیا مگر اس واپسی پر وہ خوش نظر نہیں آتا تھا ہاں کہو یار پاکستان کا انتظام میں اپنے ہاتھوں میں نہ لے لوں کیا اس نے عجیب نظروں سے افضال کو دیکھا یار میں نے اب یہی سوچا ہے اگر دو طیب آدمی مجھے مل جائیں اور میرے بازو بن جائیں تو یہ ذمہ داری سنبھال لوں ایک تو ہے ایک عرفان کو ملایا جا سکتا ہے کبھی کبھی مکرو باتیں کرتا ہے پھر بھی اچھا آدمی ہے تم دو میرا ساتھ دو تو میں پاکستان کو پھر سے خوبصورت بنا سکتا ہوں یار ان بدصورتوں نے پاکستان کی صورت بگاڑ دی ہے بہت مکروح لوگ ہیں وہ تلخ سی ہنسی ہنسا بولا کچھ نہیں کہا کہ تجھے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے افضال بے دماغ ہو گیا تجھ پہ تو اعتبار ہے اپنے پہ اعتبار نہیں ہے کیوں اعتبار نہیں ہے یار ان مکرو لوگوں کے درمیان ہمیں تو دو خوبصورت آدمی ہیں رکا پھر بولا تجھے پتا ہے مجھے کچھ مربع الاٹ ہونے والے ہیں وہ تو میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں بس میں نے ہی توجہ نہیں کی تھی اب کی ہے الاٹمنٹ ہونے والی ہے میں نے نقشہ تیار کر لیا ہے ایک مربع میں گلاب کے تختے ہوں گے ایک مربع میں کس خوشی میں یار پاکستان میں پھول بہت کم ہو گئے ہیں جبھی ہی تو لوگ بدصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نفرت پھیلتی چلی جا رہی ہے میں نے سوچا ہے کہ ان بد بختوں کی صورتوں کو مشق ہونے سے بچایا جائے تو منصوبہ یہ ہے کہ ایک مربع میں گلاب کے تختے ہوں دو مربوں میں آموں کا باغ ہوگا یار بات یہ ہے مکرو آوازیں سن سن کے میری سماعت خراب ہو گئی ہے عاموں کا باغ ہوگا تو کوئل کی آواز تو سنائی دے گی کیوں؟ کیا خیال ہے اچھا خیال ہے بس پھر تیار ہو جا پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے بس اسی وقت آسمان پر ایک کھڑکھاہٹ ہوئی ایسی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں اس کی اور افضل کی دونوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں ہوائی حملہ اس کے منہ سے نکلا ہوائی حملہ افضل تعجب سے بولا سائرن تو بولا نہیں ہمارے سائرن آج صبح سے خاموش ہیں افضال آسمان کو تکتا رہا رفتہ رفتہ فضا خاموش ہو گئی افضال نے اطمینان کا سانس لیا یار میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں یہیں گولا نہ گر پڑے اور یہ سب پھول وہ چپ ہو گیا اور تم کہتے ہو کہ پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے یار جنگوں کو ہم نہیں روک سکتے افضال نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ وہ ہنس پڑا ذاکر تو ہنس رہا ہے میں نے سنجیدگی سے یہ سوال کیا ہے کیا ہم جنگوں کو نہیں روک سکتے نہیں کہا کہ پھر تو مجھے جانتا نہیں مگر مجھے دو طیب آدمیوں کی ضرورت ہے ذاکر ہوں تو میرا بازو بنے گا آسمان پر پھر گوں ہونے لگی آواز تیز ہوتے ہوتے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی کھڑکڑاہٹ بن گئی آج تیسرے پہر سے حملہ کرنے والے تیارے بہت نیچے اڑ رہے تھے تیزی سے آتے تھے اور گزرے چلے جاتے تھے بغیر گولہ گرائے اس نے سامنے رکھی ٹک ٹک کرتی گھڑی پر نظر ڈالی ساڑھے ساتھ بجنے والے تھے تو گویا آخری ہوائی الگار ہے اور اسے یاد آیا کہ سن پینسٹھ میں جنگ بندی کی رات کو بھی ایسا ہی ہوا تھا سوتے سوتے میں ایک دم سے جاگ پڑا کمرے کی دیواریں ہل رہی تھی کھڑکیاں اور دروازے جھنجنا رہے تھے میں نے گھڑی پہ نظر کی بارہ بج رہے تھے میں حیران ہوا اور خوف زدہ ہوا اس گھڑی تو توپوں کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا کیا جنگ بندی کا معاہدہ ناکام ہو گیا اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے توپیں شور سے گرج رہی تھیں کہ پچھلی سولہ راتوں کی گرج اور دھمک اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی مگر ایک دم سے گرج اور دھمک رک گئی کامل سکوت اتھا سناٹا ابھی وہ گرج اور دھمک تھی کہ زمین ہل رہی تھی اور دیواریں لرز رہی تھی اور اب ایک دم سے اتنا سکوت اتنا سناٹا میں دہل گیا شاید جنگ سے زیادہ جنگ بندی دہشتناک ہوتی ہے میں ایک دہشت سے نکل کر دوسری دہشت میں سانس لے رہا تھا زیادہ گہری دہشت میں پھر میں صبح تک نہ سو سکا گھڑی کی سوئی انتیسویں منٹ سے ایک لمبا دہشت بھرا سفر کر کے تیسویں منٹ پر جا ٹکی ہے آسمان خاموش ہے تو ہندوستان کے تیارے آخری بار اپنا تنتنا دکھا کر واپس جا چکے ہیں گویا جنگ بندی ہو چکی ہے میں اٹھ کر دریچہ کھولتا ہوں باہر جھانک کر آسمان کو دیکھتا ہوں فضا میں دور تک نظر دوڑاتا ہوں کچھ نظر نہیں آتا فضا تاریخ پورا شہر اندھیرے میں غرق ہے افضال ٹھیک کہتا تھا باہر کچھ بھی نہیں ہے میں دریچہ بند کرتا ہوں اور اندھیرے کمرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے اپنے پلنگ پہ آ لیٹتا ہوں باہر کچھ نہیں ہے ٹھیک کہتا تھا. باہر سب اسی طرح ہے پھر یہ سب کچھ کہاں ہوا ہے پھر یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے میرے اندر سے مگر میں خود کہاں ہوں یہاں یا وہاں وہاں گرے ہوئے شہر میں اور گرا ہوا شہر مگر گرا ہوا شہر تو میں خود ہوں دل ہمارا گویا دلی شہر ہے شہر جب گرتا ہے اور آدمی جب ڈہتا ہے جب کڑیل جبان کبرے ہو جاتے ہیں اور گھر کے رکھ والے تھر تھرانے لگتے ہیں اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خریزی مت کرنا اور اپنوں کو اپنے ملک سے مت نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو پھر وہی تم ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ملک سے نکالتے ہو قتل کیا پھر قتل ہوئے نکالا پھر نکلے اور پھر جب دہشتیں راہوں میں خیمہ زن ہوئی اور گلیوں کے کی کیوار بند ہو گئے اور گھروں سے چکی کی آواز آنی بند ہو گئی اور چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور جب میں قصر شوشن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہناائی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے وہ آیا اور میں نے اس سے ان کا جو اسیروں میں سے باقی رہے اور بچ رہے حال پوچھا ونیز یروشلم کا اس نے کہا کہ باقی بچ جانے والے ذلت اٹھاتے ہیں اور یروشلم کی دیوار ڈھائی ہوئی ہے اور اس کے فاٹک آگے سے جلے ہیں جہاں آباد خرابہ بن چکا ہے مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے جاگیردار پینشن دار دولت مند اہل حرفہ کوئی بھی نہیں مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ملازمانے قلعہ پر شدت ہے اور باس پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون گھر کے گھر بے چراخ پڑے ہیں ہے موجزن ایک قلزوں میں خونک کاش یہی ہو وہ ایک بیکلی کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گیا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے ارد گرد دیکھا میں کہاں ہوں کہاں کہاں کہا, کس کس کی کہی ہوئی باتیں کب کب کے قصے میرا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے پھر سوچا کہ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ڈائری لکھنے بیٹھ جاؤں آخر محض جنگ تک کی ڈائری لکھنے کی تو قسم نہیں کھائی تھی اور آج کی ڈائری تو ضرور لکھنی چاہیے آج کے دن کو محفوظ کر لینا چاہیے اس نے لال ٹائم کی لو اونچی کی اور لکھنا شروع کر دیا 18 دسمبر لال قلعہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا میں ہرے بھرے شاہ کے مزار پر گیا وہ مجزوب وہاں نہیں تھا بہت تلاش کیا نہیں ملا دلی اب ایک غارت زدہ شہر ہے اور آ کے مصور ایسے کوچے بکھرے پڑے ہیں کتنے ورق اڑ گئے کتنوں کے نشان مٹ گئے گھر کتنے بے چراغ ہیں کتنے ڈھے پڑے ہیں میں اس خرابے سے نکلا اور لکھنؤ کی راہ چلا جب متصل اس شہر کے پہنچا تو سنا کہ لکھنؤ کی بسات الٹ چکی ہے اور نواب حضرت محل اپنے جانصاروں کی مایت میں شہر چھوڑ نیپال کے جنگلوں میں نکل گئی ہیں لشکر فرنگ ان کے تعقب میں ہے. شکاری کتوں کی مثال انہیں نگر نگر جنگل جنگل سنگتا پھرتا ہے میں نے بڑھ لیا جھانسی کے نواہ سے گزرتے گزرتے ایک راہ راو سے پوچھا کہ بھائی جھانسی کی کچھ خبر وبر ہے افسوس سے بولا مہارانی نے لڑ کر جان دے دی جھانسی کا تختہ ہو گیا میں آگے بڑھ لیا کتنے شہروں کے نواہ سے گزرا ہر شہر کو برہم ہر مورچے کو ٹھنڈا دیکھا نرمدا میں پانی تھوڑا تھا میں نے آسانی سے ندی عبور کر لی عبور کر کے آگے چلا تو گھنا جنگل نظر آیا تاتیاں ٹوپے سے ملاقات جنگل سے گزرتے گزرتے تاتیاں ٹوپے سے مٹ بھڑ ہو گئی وہ اس گھنے ڈراؤنے جنگل میں ایسے نظر آتا تھا جیسے کچھار میں شیر میں نے معدب ہو اسے شہروں کا احوال سنایا دلی کا زوال ہو چکا پھر کیا ہوا اس نے لاپرواہی سے جواب دیا لکھنؤ کی بھی بسات اُلٹ چکی جھانسی کی رانی ماری گئی جھانسی کا بولو رام ہو گیا پھر کیا ہوا ہندوستان جنگ ہار چکا ہے پھر کیا ہوا اب لڑنا بےسود ہے مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں ویسے بھی برسات گزر چکی ہے نرمدا میں پانی آ چکا ہے فرنگی فوج کے رستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے تاتیاں ٹوپے نے مجھے گھور کے دیکھا بولا میرے متر پہلے میں ہندوستان کا تخت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا. اب ہندوستان کی آتما بچانے کے لئے لڑا ہوں وہ لڑائی ہار گیا یہ لڑائی نہیں ہاروں گا چپ ہوا مجھے غور سے دیکھا بولا تمہیں میں ہلکا بگوش اسلام ہوں جب ہی اس کا مطلب میتر مطلب اس کا ظاہر ہے تم مسلمان لوگ اب صرف تخت کے لئے لڑتے ہو لڑتے بھی کہاں ہو مجھے پتا ہے کہ دلی کے قلعے میں کیا ہوتا رہا ہے دلی کے قلعے میں کیا ہوتا رہا ہے اب اور پہلے بھائیوں کے بھائیوں مغلوں کی زنگ آلود تلوار مگر شہزادہ فیروز شاہ اور بخت خاں وہ کس جنگل میں ہیں کیا وہ بھی نیپال کے جنگلوں میں بھٹک رہا ہے کتنے لوگ ڈھاکہ سے نکل کر مرتے گرتے نیپال پہنچ چکے ہیں نیپال کے جنگلوں کی آغوش کشادہ ہے وہ جو سر نہ جھکانے کا خناس لے کر یہاں پہنچے ہیں وہ جو جان بچا کر بھاگتے ہیں اور یہاں آتے ہیں کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا ہے میرا ذہن پراگندا ہونے لگا فقرے بے ربت ہوتے جا رہے ہیں. کتے بالکل اسی طرح بھونک رہے ہیں جیسے کل رات بھوک رہے تھے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا لکھتے لکھتے وہ اٹھا کھڑکی کھول کر باہر نظر ڈالی سامنے والی دو منزلہ عمارت میں روشنی ہو رہی تھی سب کمروں میں بجلی جل رہی تھی اسے یہ روشنی عجیب لگی وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج کی رات کتنی گہری اور کالی ہے واپس آیا بستر پر لیٹے لیٹے گھڑی پر نظر ڈالی حیران ہوا ابھی صرف دس بجے ہیں اچھا اور لگ رہا کہ آدھی رات گزر گئی. یا اللہ یہ رات تو جنگ کی راتوں سے بھی لمبی ہو گئی